بسم اللہ الرحمن الرحیم سرور منیر راؤ آپ سے آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے وہ ہے نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے ایک ایسے پہلو پر جس کے بارے میں بہت کم معلومات آج کے جدید میڈیا میں حاصل ہیں اور وہ ہے کنفلکٹ رپورٹنگ جیسا کہ لفظ کنفلکٹ سے ظاہر ہے کہ کنفلکٹ کسی تنازع کو کہتے ہیں یا ایک ایسے معاملے کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے پیچیدہ ہو گیا ہو تو دو یا دو سے زائد افراد دو یا دو سے زائد تنظیمیں دو یا دو سے زائد ممالک یا دو یا دو سے زائد قومیں اس تنازع کو حل کرنے کے لیے مختلف نقطہ نظر رکھتی ہوں اور انہی تنازعات کی بنیاد پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں سوسائٹی میں جھگڑے ہوتے ہیں معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ممالک ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں جنگ کے لیے آمنے سامنے آ جاتے ہیں فوجیں متحرب کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس معاملے کو طاقت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں جہاں انسان کی عقل فہم فراست اور سمجھ جواب دے دے وہاں جھگڑا بڑھ جاتا ہے اور یہ تنازع اتنی مختلف نوعیت کی شکلیں اختیار کرتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے مذاکرات کی راہ چھوڑ کر لوگ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے طاقت استعمال کرتے ہیں تو آج ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جب کوئی تنازع پیدا ہو جائے کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے کہیں فوجیں میدان میں اترنے کو تیار ہوں تو صحافی کو اس کی رپورٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے جب صحافی یا رپورٹر جوسی کوریج کرتا ہے پرسکون نوعیت کی رپورٹنگ کرتا ہے نیوز روم میں ٹیلی فون سے خبریں حاصل کرتا ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے یا انٹرویو کرتا ہے تو اس کو کچھ اور طرح کی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے لیکن جب وہ کسی کنفلکٹ زون میں ہوتا ہے کسی تنازع کی رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے کسی پیچیدہ معاملے کی رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اور زیادہ پیشہ وارانہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے تو کنفلکٹ رپورٹنگ کیا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کے لیے جو آج لیکچر تیار کیا ہے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جن موضوعات کو کور کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں ڈیفینیشن آف کنفلکٹ رپورٹنگ یعنی کنفلکٹ رپورٹنگ کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کنفلکٹ زون کنفلکٹ زون سے کیا مراد ہے کنفلکٹ زون یعنی وہ علاقے وہ معاملے وہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے اسی طرح تیسرا نقطہ ہمارا ہوگا کنفلکٹ رپورٹنگ کائنڈ یا ٹائپس اس کے علاوہ ہم ایک اور پوائنٹ پر بھی گفتگو کریں گے وہ ہے ایمبیڈڈ رپورٹنگ ایمبیڈڈ رپورٹنگ کیا ہے یہ ایک نئی ٹرم ہے جو جرنلزم میں کوائن کی گئی ہے یا اس کا استعمال شروع ہوا ہے اس کی تفصیل پر بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے اس کے علاوہ اگلا سٹیپ ہمارا ہوگا سیفٹی آف جرنلسٹ سیفٹی آف جرنلسٹ سے کیا مراد ہے یعنی صحافی کو کنفلکٹ زون کی کوریج کرتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے اس کے بعد ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف جائیں گے اور وہ ہے لائیو کنفلکٹ رپورٹنگ ایک رپورٹنگ کنفلکٹ کی ہوتی ہے کہ آپ نے موقع پر چیزیں ریکارڈ کر لی اس کے بعد ایڈٹ کر کے ان کو عوام کے سامنے پیش کیا ٹرانسمٹ کیا یا اخبار کے لئے لکھا لیکن کچھ صورت ایسی ہوتی ہے آج کے جدید دور میں جب کہ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے تو آپ جنگوں کی بھی لائیو کوریج کر سکتے ہیں آپ تنازعات پر او بی وین کھڑی کر کے یا ڈی ایس این جی کھڑی کر کے وہاں سے سگنل بھیج سکتے ہیں تو کنفلکٹ رپورٹنگ کی اتنی قسمیں اتنی تکنیک اور اتنے پہلو ہیں کہ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کیونکہ آج کی انوائرمنٹ میں جب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور صلح کے بھی بہت سے امکانات ہیں تنازعات کے اقدامات بھی بڑھ گئے ہیں کیونکہ یہ گلوبل ویلج ہے اور گلوبل ویلج میں ایک کلچر دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے میسج ڈسکریمینیشن کی ٹیکنیکس مختلف ہو چکی ہیں فوجیں علاقے پر بھی قبضہ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے جس سے تنازعات کی نئی نوعیت کھل کر سامنے آ رہی ہے اس پس منظر میں کنفلکٹ کی بہت سی تعریفیں کی جا سکتی ہیں لیکن اس حوالے سے کہ کنفلکٹ رپورٹنگ کیا ہے کس ماحول اور انوائرمنٹ میں ہوتی ہے اس کی ایک مختصر سی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم باقی چیزوں پر غور کریں گے ورکنگ ود رینج آف گنس بام بلاسٹ مائنڈ وائلینس آر انڈر رپورٹنگ تو آپ نے اس تعریف سے اندازہ لگایا کہ کنفلکٹ رپورٹنگ انہی جگہوں پر ہو سکتی ہے جہاں سکھ نہیں ہے چین نہیں ہے صلاح نہیں ہے تباہی بربادی مشکلات اور پیچیدگیاں اور الجھنے اور زندگی کو خطرہ ہے کنفلکٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک نیوز مین جرنلسٹ یا رپورٹر کو جس صورت حال اور سچویشن میں کام کرنا ہوتا ہے وہ انتہائی چیلنجنگ ہوتی ہے اور اس چیلنجنگ صورت حال کا مقابلہ وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو اسی بنا پر کہا جاتا ہے کنفلکٹ رپورٹنگ دی موسٹ ڈینجرس فارم آف یعنی کنفلکٹ رپورٹنگ صحافت کی سب سے خطرناک قسم ہے خطرناک کیوں ہے کیونکہ زندگی کو خطرہ ہے وہاں آپ کو وہ سہولتیں حاصل نہیں جو پیس ٹائم میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں نہ اس رپورٹنگ کے دوران آپ کو روزمرہ استعمال کی اشیاء مل سکتی ہیں نہ آپ کی جان کی حفاظت ہے نہ آپ کے اکوپمنٹ کی حفاظت ہے آپ کو اس انوائرمنٹ کا پتہ نہیں کہ وہ کس وقت کس نوعیت کی اس میں تبدیلی واقعہ ہو جائے تو تبدیلی جس وقت واقعہ ہوتی ہے تو آپ کو اس سچویشن کے مقابلہ کرتے ہوئے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے یو آر دیر ٹو رپورٹ دا ایونٹ یو آر ناٹ این یو ناٹ اے پارٹی ٹو اینی کنفلکٹ تو آپ کا رول بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے آپ نے اپنی جان بھی بچانی ہے آپ نے خبر بھی حاصل کرنی ہے اور آپ نے یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں بھی آپ حواس باختہ نہیں ہیں بلکہ آپ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اسلحہ بھی موجود نہیں ہے آپ کے پاس صرف پین کاغذ یا ٹیلی ویژن کیمرا ہے تو اس سچویشن میں آپ کو وہاں سے رپورٹنگ کرنی ہے اس لیے کنفلکٹ رپورٹنگ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی most ڈینجرس فارم آف جرنلزم آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک یا علاقے پر قبضہ کر لے تو فوج قبضہ تو کر لیتی ہے لیکن اس قبضے کو استحکام نہیں بخش سکتی کنسالیڈیٹ نہیں کر سکتی جب تک وہاں کی رائے عامہ کو اپنے ساتھ نہ ملا لے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آرمی سیزز کنٹرول ایریا آر ٹیریٹری وٹ میڈیا تو آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ اس صورت حال میں رپورٹنگ کافی چیلنجنگ اور محنت طلب آپ نے سیفٹی کا خیال بھی رکھنا ہے خبر بھی حاصل کرنی ہے اپنی کمیونیکیشن لائن بھی قائم رکھنی ہے اس انوائرمنٹ کا حصہ نہیں بننا بلکہ اس کو آبزرو کرنا ہے اور تمام حقائق خبر اچھی بنانے کے لیے وائی وین ویئر ہوم وٹ ہاؤ سارے نکات جمع کرنے ہیں تو اس لیے آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر آپ جتنے ساؤنڈ ہیں ایکٹو اور الرٹ ہیں اور کمیونیکیشن اسکل سے واقف ہیں آپ جلد از جلد رپورٹ کریں گے اینڈ یو ول بی اے ویری گڈ کنفلکٹ رپورٹر تو کنفلکٹ کی کتنی قسمیں ہیں اگر اس کا ہم جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کنفلکٹ کا مطلب صرف جنگ ہی نہیں ہے جھگڑا ہی نہیں ہے تنازع ہی نہیں ہے بلکہ کنفلکٹ کے لیے پہلی نقطہ یا پوائنٹ جنگ ہی ہے کیونکہ اس سے ہمارا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے تو جنگ کی رپورٹنگ کافی مشکل اور چیلنجنگ ہے کیونکہ دو ملکوں کی فوجیں یا دو قومیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں دونوں کے مفادات الگ الگ ہیں عسکری پوائنٹس بھی ہدف ہیں اور عام لوگ بھی ہدف بنتے ہیں اور کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو اس کی رپورٹنگ بھی کنفلکٹ رپورٹنگ کہلاتی ہے جس طرح کنفلکٹ رپورٹنگ ہے اسی طرح دوسرا رپورٹنگ کا پہلو سول وار ہے سول وار اور وار میں کیا فرق ہے آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے جنگ یا وار وہ ہوتی ہے جب سب کو پتا ہو کہ دو مخالف قوتیں پوری طاقت سے ایک دوسرے کے علاقے اور فوجوں پر حملہ آور ہیں اور وہ اپنے مخالف ملک کی ہر چیز کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں چاہے اس سے انسانوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو اس کے وسائل کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو کتنی کیجولٹیز ہوں کتنے لوگ زخمی ہوں جنگ میں کوئی تمیز نہیں ہوتی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لو اینڈ وار میں ایوری تھنگ از مطلب آپ جو بھی ایکٹ جنگ ڈکلیئر کرنے کے بعد کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی رپورٹنگ کرنا بھی ایک میڈیا مین یا رپورٹر کا کام ہے اور دوسری طرف اگر کوئی رپورٹر سول وار کی کوریج کر رہا ہے تو اس کو مختلف انوائرمنٹ کا سامنا ہے سول وار دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی جس کو ہم خانہ جنگی کہتے ہیں خانہ جنگی میں ایک ہی ملک کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا ایک ہی قبیلے کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا اس ملک کی عسکری قوتیں اور وہ تنظیمیں پیراملٹری فورسز یا ملٹری فورسز دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور کمپیریٹولی چونکہ وہ ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی نسل اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سول وار کے دوران جب نقصانات ہوتے ہیں تو ان نقصانات کی نوعیت جنگ کی نوعیت سے مختلف ہوتی ہے جنگ کے لیے اقوام متحدہ نے بھی کچھ قواعد وضع کیے ہوئے ہیں کہ جنگ کے دوران ریڈ کراس کام کر سکتی ہے یا انجمن ہلال احمر زخمیوں کی مدد کر سکتی ہے دوسرے ممالک نیگوسیشن یا میڈییشن کے لیے سامنے آ جاتے ہیں خدا نخواستہ سول وار کسی ملک میں ہو جائے تو وہاں کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی ہر آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہے اس کو تمام سڑکیں اور راستوں کا پتا ہے اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف قتل و غارت کرنا لوٹ مار کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں جیسے عراق اور امریکہ کے درمیان تنازع پیدا ہوا تو جنگ ہو گئی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع پیدا ہوا تو جنگ ہو گئی لیکن اگر خانہ جنگی کی کیفیت ہو تو تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو خانہ جنگی کے اثرات کا اندازہ ہوگا امریکہ جو اس وقت سپر پار ہے ابتدائی ایام میں جب امریکہ وجود میں آ رہا تھا تو اس وقت وہاں رہنے والے لوگوں کے درمیان بھی خانہ جنگی ہوئی تھی جس کی بڑی دلچسپ اور بڑی ہی ہولناک کہانی ہے اسی طرح کی خانہ جنگی دنیا کے مختلف ممالک میں ہوئی صومالیہ اس وقت بھی بہت حد تک خانہ جنگی کا شکار ہے وہاں کے دو وار لارڈز آپس میں ٹکرائے اور میں خانہ جنگی کی اس صورت حال میں مجھے ایک رپورٹر کے طور پر سومالیہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے سومالیہ کے دارالحکومت موگا دیشوں میں ان دونوں وار لارڈس کا انٹرویو کیا وہ دو وار لارڈس تھے علی میدی محمد اور جنرل فرا عدید دونوں سومالیہ کے رہنے والے وہیں پڑھے بڑھے اور وہاں کی سوسائٹی میں بڑے ممتاز لیڈر ہو کر سامنے آئے لیکن جب سومالیہ کا سیاسی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا بین الاقوامی مفادات سامنے آئے تو ایک وار لارڈ نے چند ملکوں سے مدد حاصل کرنا شروع کی تو دوسرے وار لاڈ نے دوسرے ممالک سے مدد حاصل کرنا شروع کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے عوام آپس میں ٹکرا گئے موگا دیشو جو سومالیہ کا دارالحکومت ہے ان دنوں میں میں نے اپنی آنکھ سے یہ دیکھا کہ جو وہاں کی شاہراہ جیسے لاہور کی مال روڈ ہے یا اسلام آباد کی کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے یا کراچی کی فیصل چارائ فیصل ہے تو اس طرح کی وہاں کی جرنیلی سڑک کے ایک طرف جنرل فرا عدید کے حامی رہتے تھے اور سڑک کے دوسری طرف علی مید محمد کے حامی رہتے تھے تو ان دونوں نے کس طرح ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت کی اور اس ملک کے اندر کتنے جانی اور مالی نقصان ہوئے کہ اقوام متحدہ کو انٹروین کرنا پڑا اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ فورسز جن کو یونوسوم فورسز کہتے ہیں وہ وہاں گئی اور یونوسوم فورسز یا اقوام متحدہ کی فورسز میں اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک اپنے فوجی ڈیپوٹیشن پر بھیجتے ہیں اور پھر وہ فوجی اقوام متحدہ کی یونیفائڈ کمانڈ کے تحت اس ملک میں پیس کیپنگ مشن کرتے ہیں تو اس پیس کیپنگ مشن کے لیے یونوسوم فورسز وہاں موجود تھیں تو مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ پاکستان چونکہ اقوام متحدہ کا ممبر ہے تو پاکستان آرمی بھی موگا دیشوں میں موجود تھی تو میں وہاں یہ رپورٹ کرنے گیا تھا کہ سومالیہ کی اس صورت حال میں پاکستانی فوج کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں فلائی کر کے پہلے ہمسایہ ملک میں جانا پڑا کیونکہ اس ہمسایہ ملک میں امن تھا کینیا یا کے دارالحکومت میں ہم اترے کمرشل فلائٹ سے لیکن وہاں سے سومالیہ جانے کے لیے کوئی کمرشل فلائٹ نہیں تھی ملک خانہ جنگی کا شکار تھا تو جب ہم میں آپ کو اسی یونٹ کے دوران سومالیا کی وہ ریکارڈنگ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ فیکٹس ویڈیو میں ٹیسٹیفائی ہو رہے ہیں آپ اپنے سامنے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں صومالیہ کے دارالحکومت موگا دیشو میں جب ہم اقوام متحدہ کے تیارے سے اترے تو چاروں طرف ہوائی اڈے پر مختلف ہوائی جہازوں کے ملبے بکھرے ہوئے تھے سومالین ایئر لائن جیسے ہماری پی آئی اے ہے اسی طرح سومالیہ کی سرکاری ایئر لائن کے تمام ایئر کرافٹ ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے تھے سومالیہ ایئر سے شہر کی طرف جاتے ہوئے بھی ہم نے تباہی و بربادی کے منظر دیکھے ان کی کوریج ہم نے گن شپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کی اس کے علاوہ جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں صومالیہ کے عوام پانی اور خوراک کے لیے پریشان تھے اور ان مناظر سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس ملک کے وسائل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں جن کے وہاں انٹرسٹ ہوں تو اس لیے اگر کسی ملک کی مقامی لیڈرشپ اگر دور اندیش نہ ہو تو خانہ جنگی کے دوران ایسی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے کہ اس ملک کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے صومالیہ کے تباہ دارالحکومت موگاد دیشوں میں جہاں خانہ جنگی کہت سالی بھوک اور افلاس کے ساتھ ساتھ غیر روایتی جنگ مسلسل جاری ہے عید کی تقریب دنیا بھر میں منفرد خصوصیت کی حامل ہے ایک طرف نماز عید کا اجتماع ہے تو دوسری طرف شہر کے مختلف علاقوں سے گولیوں کی آوازیں اور فضا میں گن شپ, ہیلی کاپٹر اور بختر بند گاڑیوں کی گھن سنائی دے رہی ہے اقوام متحدہ کے زیر انتظام صومالیہ میں ساڑھے پانچ ہزار سے زائد پاکستانی افواج قیام امن کی کوششوں میں بین الاقوامی ادارے کی مدد کر رہی ہے عید کے اجتباء میں صومالیہ میں امن کے قیام اور یہاں کے عوام کو قحط سالی اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں عید کے اس پر مسرت موقع پر پاکستانی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے دروازوں پر سومالی عوام کا اجتماع تھا جنہیں عید کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ انہیں خوشی کے اس موقع پر کپڑے اور خوراک بھی فراہم کی سرور راو پی ٹی وی نیوز مغدیشو. اس حوالے سے دنیا بھر میں بہت سی مثالیں موجود ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو بہت سے واقعات ملتے ہیں اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور کنفلکٹ رپورٹنگ کی ایک اور قسم کو ڈسکس کرتے ہیں دیک کالڈ ٹیررسٹ ایکٹس یا دہشت گردی کی کاروائیاں دہشت گردی کی کارروائیوں کی رپورٹنگ جنگ اور خانہ جنگی سے بڑی مختلف ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بڑی مختلف قسم کی انوائرمنٹ اور صورتحال کا سامنا ہوتا ہے اور اس صورتحال کو رپورٹ کرنا بھی کسی لحاظ سے جنگ یا خانہ جنگی کے اعتبار سے آسان نہیں ہے ٹیررسٹ اٹیک سے آپ سب شناسہ ہیں یعنی دہشت گردی کے حملے اور یہ حملوں کی تاریخ دنیا بھر میں بھی موجود ہے اور ہمارے اپنے وطن میں بھی بہت سے دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں آپ کو نائن الیون کا واقعہ یاد ہوگا جب امریکہ کے شہر نیو یارک میں ٹوین ٹاورز کو جہازوں نے نشانہ بنایا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تہلکا مچ گیا اور اس کے اثرات اب تک پوری دنیا کے ممالک پر ہیں اور خاص طور پر ہمارا خطہ نائن الیون کے واقعات کے بعد ایک ایسے تلاتم اور ایسی مشکل کا شکار ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان بذات خود دہشت گردی کا شکار ہے آپ کو میریٹ ہوٹل کے واقعات کا علم ہے آپ کو لاہور میں پولیس لائن کے واقعات کا علم ہے آپ کو پشاور کے بازاروں میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا علم ہے ایون کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی کوئٹہ میں ہوئی اور کئی چھوٹے شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس دہشت گردی کی کارروائی میں اچانک مظلوم اور بے گناہ لوگ ٹارگٹ بن جاتے ہیں بعض اوقات کئی میڈیا مین اخباری رپورٹر اور ٹیلی ویژن کا کرو بھی اس کا شکار ہوا لیکن پیشہ ورانہ ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ایک صحافی کو دہشت گردی کی کارروائیوں کی کوریج پر جانا ہوتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے بکھری ہوئی لاشیں کٹے ہوئے آزا تباہی بربادی کے مناظر آہو بکا سب کچھ نظر آتی ہے وہ ایک انسان ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن اس سب چیزوں کے باوجود اگر ایک رپورٹر دہشت گردی کی کارروائیوں کی رپورٹنگ کر رہا ہے اگر اپنے حواس کھو بیٹھے پریشان ہو جائے اپنی سیفٹی کا خیال نہ رکھے کیونکہ ایک جگہ جہاں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے دوبارہ بھی اسی ماحول میں کیونکہ رپورٹر تو فورن دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے تو اس کو اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں پورے ماحول کو سونگنا دیکھنا اور سمجھنا ہے اور پھر ایک ایسے مقام کا تعین کرنا ہے کہ اس کا کیمرہ مین بھی سیفٹی میں رہتے ہوئے کوریج کر لے اور وہ خود بھی ڈیٹا جمع کرے کہ یہ واقعے کی نوعیت کیا تھی کتنے لوگ یہاں موجود تھے خودکش حملہ آور جو تھا اس نے کیا ایکٹ کیا تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کی انوائرمنٹ جنگ اور خانہ جنگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ میں ایک اور بڑا خطرناک پوائنٹ ہے جس کی رپورٹنگ اس کو کرنی پڑتی ہے دیٹ از کالڈ بام بلاسٹ دہشت گردی کی کاروائی میں تو کوئی شخص ایکٹ کر کے ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے لیکن بام بلاسٹ میں ایک شخص کوئی چیز نصب کر کے جس میں دھماکہ خیز مواد موجود ہے اور وہ چلا جاتا ہے وہ ریموٹ کنٹرول سے بھی بم بلاسٹ کرتا ہے یا اپنے کسی ہاتھ سے یا کسی گاڑی میں رکھ دیتا ہے تو وہ بم پھٹ جاتا ہے اس طرح کی کارروائیوں میں اچانک تباہی و بربادی آتی ہے جس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں آتی ہے تو جہاں بم پھٹتا ہے وہاں پر جب رپورٹر پہنچتا ہے تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اگر مجھ سے سو گز کے فاصلے پر دھماکہ ہوا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے تو ممکن ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہاں دوبارہ دھماکہ نہ ہو تو اس لیے اس کو بڑا محتاط ہو کر اس ایریے کی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے کیمرہ مین کو ایسی جگہ جا کر زوم لینز استعمال کرتے ہوئے اس کی کوریج کرنی چاہیے تاکہ وہ خود وکٹم نہ بنے بلکہ بام بلاسٹ یا ٹیررسٹ اٹیک کی جو بھی کوریج وہ کر رہا ہے وہ حفاظت اور پیشہ وارانہ ذمہ داری کے تحت پوری کرے اسی طرح کنفلکٹ رپورٹنگ کی ایک اور قسم ڈیزاسٹر رپورٹنگ کہلاتی ہے ڈیزاسٹر رپورٹنگ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ود وار رپورٹنگ سول وار رپورٹنگ ٹیررسٹ اٹیک یا بم بلاسٹ اس کی انوائرمنٹ بالکل مختلف ہوتی ہے ڈیزاسٹر بھی تباہی اور بربادی کو کہتے ہیں لیکن ڈیزاسٹر کی تباہی و بربادی جنگ کی تباہی خانہ جنگی کی تباہی دہشت گردی کی تباہی اور بم بلاسٹ کی تباہی سے بڑی مختلف ہوتی ہے ڈیزاسٹر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مین میڈ ڈیزاسٹر دوسرا نیچرل ڈیزاسٹر نیچرل ڈیزاسٹر وہ ہے جو قدرتی آفت کہلاتا ہے مثلا زلزلے کا آ جانا سیلاب کا آ جانا کسی پہاڑ کا ایروژن ہو جانا گلیشیئر کا بہہ جانا تو یہ چیزیں وہ ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ اچانک سرزد ہوتی ہیں پاکستان ماضی قریب میں نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار بھی ہوا جب آباد آزاد کشمیر شمالی علاقہ جات کے کچھ حصے اور اسلام آباد میں ایک اندوناک زلزلہ آیا آپ اگر اس کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یا جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ ریکال کریں گے کہ ہستے بستے شہر اس طرح تباہ ہو گئے بچے سکولوں میں گئے ملبے تلے دب گئے دفاتر میں لوگ کام کر رہے تھے وہ موت کا شکار ہو گئے لوگ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے گئے تھے دکاندار ابھی ان کو چیزیں دینے بھی نہ پایا تھا کہ موت نے آ کر ان کو پکڑ لیا آباد، بالا کوٹ ایپٹ آباد کا بہت سا علاقہ اس قدر تباہی کا شکار ہوا کہ اس کے مناظر دیکھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے ان مناظر میں بھی دیکھا کہ جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو چند لمحوں میں اتنی تباہی و بربادی ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اسلام آباد میں بھی ایک پلازہ اس زلزلے کے دوران گرا اور آپ جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں وہاں کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی بڑی چیزیں چند لمحوں میں زمین بوس ہو جاتی ہیں سینکڑوں ہزاروں خاندان بے گھر ہو جاتے ہیں ان کے پیارے ان سے جدا ہو جاتے ہیں ہسپتال میں زخمیوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جتنے انتظامات اس شہر کی صحت عمہ کے لیے کیے گئے ہیں کم پڑ جاتے ہیں اسی طرح جب کبھی سیلاب آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں جانی نقصان اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ انسان اور مویشی بھی سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں اور جب تک پانی اترتا ہے تو اس کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں اور انسان ایک نئی صورتحال کا سامنا کرتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے تو اس کی کوریج بھی ایک رپورٹر نے کرنی ہے اس نوعیت کی کوریج کے لیے رپورٹر کو بہت ہی ڈفرینٹ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے اسے دلدل میں جا کر بھی کام کرنا ہے تو اس کے پاس وہ ربڑ کے بوٹ ہونے چاہیے جس میں وہ دھنس نہ جائے اس نے ایسے لباس کو پہننا ہے جو اس انوائرمنٹ میں اس کے لیے مددگار ہو اس نے سیلاب کی کوریج کے لیے جاتے ہوئے ابتدائی طبی امداد کی چیزیں بھی ساتھ رکھنی ہے اگر وہاں متعدی مرض یا ایپیڈیمک پھیل چکا ہے تو آپ نے ان کی دوائیں بھی ساتھ لے کے جانی ہیں اسی طرح اگر آپ زلزلے کوریج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس ایریے میں جہاں اس سے پہلے زلزلہ آیا تو آپ کی کوریج کے دوران دوبارہ زلزلہ بھی آ سکتا ہے آفٹر شوکس بھی آ سکتے ہیں تو آپ کو ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے تو نیچرل ڈیزاسٹر کے ساتھ ساتھ مین میڈ ڈیزاسٹر کی کوریج بھی کرنا پڑتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک عمارت ناکستمیر کی وجہ سے گر گئی یا ایک پل ناقص تعمیر کی وجہ سے گر گیا اور پاکستان میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ ناکس تعمیر کی وجہ سے چیزیں گر گئیں اور اس کے بعد ان کی کوریج کی گئی تو اس طرح سے جو نیچرل ڈیزاسٹر کی کوریج ہے اس کا ماحول بڑا مختلف ہوتا ہے اور مین میڈ ڈیزاسٹر کی کوریج بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کمپیرٹیولی نیچرل ڈیزاسٹر کی کوریج میں انہونی صورت حال کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مین میڈ ڈیزاسٹر کی کوریج کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو یو آر اویئر آف کہ کیا ہو چکا ہے اور فردر کیا ہو سکتا ہے اگر کسی خدا نخواستہ کسی ڈیم کا بند ٹوٹ جائے تو اس پانی سے تباہی ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی تو آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے کیا کرنا ہے لیکن نیچرل ڈیزاسٹر کی کوریج میں اس چیز کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اب تک نقصان کتنا ہوا ہے اور زلزلے کے آفٹر شوکس کے بعد کیا صورتحال ہوگی تو زیادہ فل کوریج مین میڈ ڈیزاسٹر کی نسبت نیچرل ڈیزاسٹر کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کنفلکٹ ریپورٹنگ کی ایک اور قسم کی طرف لیے چلتا ہوں اور وہ ہے سوسائڈ اٹیک یعنی خود کو شملے خود کو شملے اپنے نام کے حوالے سے ہی پتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ساتھ بم باندھ رکھا ہے یا ایک ایسی جیکٹ پہن رکھی ہے یا کوئی ایسا لباس پہن رکھا ہے جس میں دھماکہ خیز مواد ہیں اور وہاں پر وہ شخص پہنچتا ہے اور ایک پرسکون ہجوم کے درمیان یا ایک پرسکون جگہ پر اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے لیکن جس قسم کا اس نے اسلح یا بارود اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے اس کی میگنیٹیوڈ کیا ہے اس کی تباہی کی صلاحیت کیا ہے تو اتنے بڑے ریڈیس پر وہ نقصان پہنچاتا ہے اور جب آپ سوسائڈ اٹیک کی کوریج کے لیے جائیں تو پلیز کیپ ان مائنڈ کہ جب حملہ ہو چکا ہو تو آپ تھوڑا سا توقف کر کے وہاں پہنچیں ممکن ہے اس کا کوئی اور ساتھی جب لوگ وہاں ریسکیو کے لیے جمع ہوں کوریج کے لیے جمع ہوں تو ایک نیا ہجوم بن جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس کا دوسرا ساتھی کوئی ایسا ہی ایکٹ سرزد نہ کر دے اس لحاظ سے وار رپورٹنگ سول وار رپورٹنگ ڈیزاسٹر رپورٹنگ ٹیررسٹ ایکٹ بوم بلاسٹ اور سوسائڈل اٹیک کی کوریج میں فرق ہے لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ ٹیررسٹ اٹیک بام بلاسٹ یا سوسائڈل مشن کی کوریج میں بہت سی چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں انوائرمنٹ بھی بہت حد تک ملتی ہوتی ہے لیکن پری کاشنز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیں اس قسم کی ٹریننگ ہو اسٹریس میں ہوتے ہوئے کام کرنا ہے جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو سیف گارڈس پورے لے کر جانے آپ نے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یو آر اے رپورٹر جب آپ پیس مشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹربڈ ریجن میں بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ کی ایک اور قسم ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں دیٹ از کارڈ رائٹس یعنی لوگوں کا دنگہ فساد کرنا لوگوں کے ایسے مظاہرے کرنا جس سے تباہی و بربادی کا خطرہ ہو اور موب سائکی کو سمجھنا اس موقع پر بہت زیادہ ضروری ہے رائٹس اور ہنگاموں کی کوریج کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سم ٹائم پبلک موب ٹیکس آؤٹ دیئر فرسٹریشن آن دا میڈیا یا دے اٹیک اور وائلنس کمس فرام ان اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ہنگامے کی کسی جلوس کی کسی مظاہرے کی کوریج کر رہے ہیں تو بظاہر جلوس اور وہاں موب پرامن ہے آپ اس کی فلمنگ کر رہے ہیں رپورٹر لوگوں سے پوچھ کے نوٹس لے رہا ہے تو اچانک درمیان میں کوئی ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ ان ایکسپیکٹڈلی وہ موب یا وہ مظاہرہ یا وہ جلوس وائلنٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر یہ چیز نہیں دیکھتا کہ کون کیمرامین ہے کون رپورٹر ہے اور کون ریڈیو کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے یا کون اخبار کے لیے نوٹس لے رہا ہے وہ پھر شکار بن جاتے ہیں اس حادثے کا جس سے خبر بنتی ہے تو پلیز ٹیک کیئر وین یو آر کورنگ دی رائٹس دی پروسیشنز آر دا ماب بی کیئر فل اباؤٹ یور سیفٹی ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کے کوریج کریں ان ایکسپیکٹڈ وائلنس کا آپ شکار نہ ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر رائٹس یا موب کے کسی ہنگامے کی کوریج کرنے جا رہے ہیں تو یو شوڈ بی اویئر آف کے ریزن آف کنفلکٹ کیا ہے کس نوعیت کے لوگ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں کیا یہ مظاہرہ تباہی و بربادی کے لیے ہے یا کسی دوسرے گروپ کو نیچا دکھانے کے لیے ہے اور جس جگہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا جس جگہ ایک رد عمل عوامی سامنے آ رہا ہے اور انہوں نے کچھ دھمکیاں دی ہوئی ہیں تو اسی حساب سے آپ کو اپنی اسٹریٹجی پلان کرنی ہے پلیسنگ آف اکوپمنٹ کرنی ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے خبر بھیجنی ہے اور ایسی جگہ کھڑے ہو کر خبر بھیجنی ہے کہ آپ خود رائٹس کرنے والوں کے تشدد کا شکار نہ ہو جائیں یہ سارے پہلو آپ نے ڈسکس کرنے ہیں لیکن جو کنفلکٹ رپورٹنگ ہے جہاں وہ چیلنجنگ ہے جہاں وہ مشکلات اور جان جوکھوں کا کام ہے وہاں ایسے ریپورٹرز ممتاز نمایاں اور منفرد ہوتے ہیں جو رپورٹر وہاں جاتا ہے وہ ضرورت مند شمار ہوتا ہے وہ سمجھدار شمار ہوتا ہے اور وہ اپنے کام کو کامیابی سے سر انجام دے کر واپس آتا ہے اس لیے اس کی عزت و تقریم بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ کے زمرے میں ایک اور صنف یا قسم بھی آتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں اور وہ ہے ابڈکشن یا ہوسٹج کسی کو اغوا کرنا یا حب سے ویجا میں لے جانا اس قسم کی صورت حال کی کوریج کا بھی آپ کو بعض اوقات موقع ملتا ہے لیکن یہ کوریج اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ آپ اس پر اچانک نہیں پہنچ سکتے جیسے آپ وار کوریج کے لیے چلے گئے سول وار کوریج کے لیے چلے گئے آپ ڈیزاسٹر کی کوریج کے لیے چلے گئے یا بم بلاسٹ کی کوریج کے لیے چلے گئے سیلاب کی کوریج کے لیے چلے گئے وہاں آپ کو خبریں بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں آپ پر ہے کہ آپ کون سی خبر کس رنگ میں اٹھا رہے ہیں اور کس طرح پیش کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اغوا ہو جاتا ہے یا اس کو ہب سے بیجا میں رکھ لیا جاتا ہے اور تاوان اس کا مانگا جاتا ہے تو اس خبر کی تلاش کے لیے بھی رپورٹر کو ذرا ڈفرینٹ انداز کی محنت کرنی پڑتی ہے ڈفرینٹ انوائرمنٹ کی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے اس کو جنہوں نے اغوا کیا ہے ان کے بارے میں بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کون لوگ ہیں اور جو شخص اغوا ہوا ہے اس کی وجوہات پر بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے پھر وہ جس متوقع جگہ پر کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کو کوئی اغوا کرنے والا یہ بتائے کہ میں نے فلاں جگہ پر رکھا ہے لیکن کلوز ہوتے ہیں ٹیلی فون پولیس ٹیپ کر رہی ہے کوئی اور ان کو سائن یا میسیج ایسا ملتا ہے تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو آپ کو انویسٹیگیٹو ایجنسیوں کے ساتھ بڑا کلوز لنک رکھنا پڑتا ہے اور جب آپ اس موقع پر اس جگہ پر کوریج کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں ممکن ہے آپ کو بھی اغوا کر لیا جائے رینسم کے لیے کوئی جگہ طے کی جاتی ہے کہ آپ اغوا برائے تاوان کی رقم لے کر فلاں جگہ پر پہنچ جائیں اس کی اطلاع آپ کو مل جاتی ہے آپ اس کی کوریج اگر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ نوٹس ہو گئے پکڑے گئے تو جس شخص نے رینسم لینا ہے وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا اور ممکن ہے آپ کو جان کا خطرہ پڑ جائے تو اس لیے رینسم کی کوریج اغوا کرنے والے کی کوریج اب سے بیجا میں رکھے جانے والوں کی کوریج کرتے ہوئے آپ کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے اور دنیا میں ایسے بہت سے رپورٹر ہیں جو ان معاملات کی کوریج کرنے گئے اور خود خبر حاصل کرنے کی بجائے خبر بن گئے تو آپ کو اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ رپورٹنگ کے حوالے سے جن Points کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے اینڈ دیٹ از کالڈ ٹارگیٹنگ جرنلسٹ بعض اوقات صحافی جو تنازعات کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں دے آر ویل نون رپیوٹیڈ کنفلکٹ رپورٹرس ان کی ٹارگیٹ کلنگ بھی ہوتی ہے تو کنفلکٹ رپورٹر کو یہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے چونکہ وہ مختلف تنازعات کی رپورٹنگ کر رہا ہے ایکسکلوس خبریں دے رہا ہے اور وہ ایک ممتاز نون صحافی بن جاتا ہے تو اس کو خود بھی بعض اوقات ان لوگوں کا ٹارگٹ بننا پڑتا ہے جن کی آپ کوریج یا جن کے حالات اور واقعات کی تحقیق آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اعمال کی فلم بنا رہے ہوتے ہیں یا ان کے ان ایکٹس سے آپ خبروں کے نقطے نکال کر اخبار میں خبریں شائع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹارگٹ بن سکتے ہیں اس لیے کنفلکٹ رپورٹر کو اگر وہ اپنے ملک میں اس نوعیت کی کوریج کر رہا ہے کنفلکٹ کی جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو ان میں سے وہ حصے جس میں اغوا برائے تاوان ہے ڈیزاسٹر کی کوریج ہیں اور دوسرے عوامل کی کوریج ہیں تو اس کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ وار رپورٹر ہیں سول وار کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کے خطرات آپ کو ٹارگیٹ کلنگ کے بہت کم ہوتے ہیں یس ان وار رپورٹنگ آر ان سول وار رپورٹنگ اف دا پارٹیز نوز یو رپورٹر اور آپ ان کے اگینسٹ اسٹوریاں فائل کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ٹارگٹ کا بنا دیا جاتا ہے جس کی ایک مثال عراق اور امریکہ کی جنگ کے دوران الجیرہ کہ بیورو چیف کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا گیا اور دنیا بھر میں اس کی خبریں چھپی اور میں چونکہ خود عراق وار کی کوریج میں موجود تھا تو اس حوالے سے جب ہم کنفلکٹ رپورٹنگ کے دوسرے حصوں کو پڑیں گے تو میں آپ کو اپنے اور ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا جو میں نے بغداد میں کنفلکٹ رپورٹنگ یا وار رپورٹنگ کے ذریعے دیکھے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کنفلکٹ رپورٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنفلکٹ رپورٹنگ کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں اس سے آپ کا پرسپشن کلیئر ہوگا ویسے تو میں نے شروع میں لیکچر کے آپ کو بتایا کہ کنفلکٹ رپورٹنگ یا وار رپورٹنگ یا تنازعات کی رپورٹنگ جدید جرنلزم میں کچھ عرصہ پہلے مروج ہوئی ہے اس سے پہلے سبھی چیزیں رپورٹنگ یا خبروں کا حصول کہلاتے تھے اس کی کلاسیفیکیشن حال ہی میں ہوئی ہے گزشتہ کچھ سالوں میں ہوئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنفلکٹ اور تنازعات بھی ابھی پیدا ہوئے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے تنازعات موجود ہیں اگر ہسٹورک پرسپیکٹو میں آپ تنازعات کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ جب یہ کائنات بنی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو پہلا کنفلکٹ جنت میں شیطان اور انسان کے درمیان واقع ہوا اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ ہمارے لیکچر سے ڈائریکٹ کنسرن نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو ایک مثال دینے کے لیے بتایا کہ کنفلکٹ کا آغاز اس کائنات کی تشکیل ہونے کے ساتھ ہی آیا نیکی اور بدی کا کنفلکٹ سامنے آیا حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم اور حوا کی اولاد شروع ہوئی جس کو ہم نسل آدم کہتے ہیں تو حابیل اور قابیل دو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان دونوں میں ایک تنازع پیدا ہوا اس تنازع کے نتیجے میں حضرت قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا اور انسان کی اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا مرحلہ آیا تو انہوں نے ان کو کیسے دفن کیا یہ تفسیر میں آپ کو ملتا ہے کہ ایک کوا زمین پر آیا اس نے اپنی چونچ سے مٹی کھیڑنا شروع کیا اور دوسرے کبے کو اس میں دبا دیا جو مر گیا تھا تو انسان نے اس جرم کو چھپانے کے لیے حضرت قابیل نے حضرت حابیل کو مٹی کھود کر دفن کر دیا اور حضرت حابیل کی قبر سیریا شام میں لبنان اور سیری کے بارڈر کے قریب ہے اور عراق جنگ کی رپورٹنگ کے سلسلے میں مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں حضرت حابیل کی قبر موجود ہے آپ اس تصویر میں وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس تنازع کی انتہا قتل پر ہوئی اس طرح انسان کی سرشت میں تنازع اور اختلاف موجود ہیں اس سے آپ آگے بڑھیں تو نسل انسانی پھیلنے لگی اور پھر نئی نوعیت کے تنازعات سامنے آئے ایجادات کے ساتھ تنازعات بھی تعلق ہے اور انسانی معاشرت کے آگے بڑھنے سے بھی تنازعات کا تعلق ہے ان تنازعات کی پوری ہسٹری ہمیں الہامی کتابوں میں ملتی ہے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں جو لوگ زبور پڑھتے ہیں انجیل پڑھتے ہیں تورات پڑھتے ہیں اپنے اپنے مسلک اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے وہاں بھی آپ کو تنازعات کے کائنات میں تنازعات کی ایک تفصیل ملتی ہے الہامی کتابوں کے بعد پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی اپنی معاشرت میں قوانین بناتا ہے کچھ قوانین ایک گروپ کو پسند ہیں دوسرے قوانین دوسرے گروپ کو پسند ہیں اور ان کا جو اختلاف واقعہ ہوتا ہے اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جائیداد کے جھگڑے مال کے جھگڑے انسانوں کے اختلافات اتنے بڑھتے ہیں کہ حکومتیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں اور پھر حکومتیں متحرب ہوتی ہیں تو فوجیں حرکت میں آتی ہیں اور جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور آج کے آپ جدید دور میں آئیں تو بھی آپ کو جنگوں کی تفصیل ملتی ہے اگر آپ تاریخ اسلامی کو اٹھوائیں تو غزوات جنگ بدر جنگ احد جنگ خندق صلیبی جنگیں ہوتی ہیں تو ان صلیبی جنگوں کے حوالے سے بہت سی تفصیل اور رپورٹنگ آپ کو کتابوں میں ملتی ہے لیکن کسی کتاب میں کوئی شخص یہ نہیں لکھ رہا ہوگا کہ اس جنگ کا میں رپورٹر تھا یہ جتنی تفصیلات ہیں کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں یہ وہ ہیں جو اس وقت جن لوگوں نے جنگیں لڑی جنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے ان واقعات کو نیریٹ کیا اس وقت لکھنے پڑھنے والے لوگوں نے وہ پوائنٹس نوٹ کیے یا چند ایک لوگ جو اس جنگ میں شریک تھے جرنیل کمانڈرز جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے اپنی یادداشتیں رقم کی اور وہ ضبط تحریر میں آنے کے بعد دستاویزات یا کتابی شکل میں ہم تک پہنچی قدیم دور اور جدید دور کی رپورٹنگ میں فرق یہی ہے کہ قدیم دور میں جنگوں کی جتنی بھی رپورٹیں ہوئی ہیں وہ ان کہانیوں پر مبنی ہیں جو جنگ لڑنے والوں نے بتائیں یا جنگ ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کی کہانیوں کی بنیاد پر لوگوں نے تفصیلات لکھی اس کی بھی بہت سی ڈیٹیلز آپ کو کتابوں میں ملتی ہے ریسرچ کریں تو آج آپ کو بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں لیکن فریش رپورٹنگ لائیو رپورٹنگ انسٹنٹ ریپورٹنگ اسی لمحے جو کچھ ہوا وہ ماڈرن جرنلزم نے اس قابل کیا رپورٹر کو کہ وہ تازہ ترین صورت حال سے آگاہ کرے وہ جنگ کی ہو سول وار کی ہو ڈیزاسٹر کوریج ہو مین میڈ ڈیزاسٹر ہو یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو اس کی کوریج چند ہی لمحوں میں آپ کو نظر آ جاتی ہے کہیں کوئی ہنگامہ ہو دہشت گردی کی کارروائی ہو بم بلاسٹ ہو کہیں اغوا ہو تو آپ کو تازہ ترین خبریں اسی لمحے ملتی ہیں یہی ماڈرن جرنلزم اور ماضی کے جرنلزم میں فرق ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بفور ماڈرن جرنلزم ہسٹری آف دا وار واز ریٹن آفٹر دی اینڈ آف اے کنفلکٹ اور ساتھ یہ بھی چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ امنگ ریسنٹ وار دی کو گریٹ ڈیل آف کوریج ایز ڈیڈ دی گلف وار اب اگر تحقیق کریں تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ماڈرن اور قدیم دور کے درمیان کون شخص ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ فرسٹ نون وار رپورٹر ہے تو اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ نون وار رپورٹر واز جس نے اکاؤنٹس آف پرشین وار لکھے ہیں ہی ڈیڈ ناٹ ہم سیلف پارٹیسپیٹڈ اس نے خود پرشین وار میں شرکت نہیں کی لیکن اس نے اس کے تازہ ترین اکاؤنٹس ان لوگوں سے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی پوچھ کر لکھے اسی طرح ایک اور نام بھی آج کی کتابوں میں ملتا ہے ہنری رابنسن ہو کورڈ نیپولینس وار فار دا ٹائمس نے جو کوریج کی وہ بھی آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں تھا بلکہ اس نے ان لوگوں سے جنگ کی تفصیلات پوچھی جو تازہ ترین ریپورٹنگ کر سکتے تھے حالات سے واقف تھے اس لیے اس کا نام تاریخ میں لکھا گیا اور چونکہ ہم آج کل انگریزی اور انگلش ارا میں رہ رہے ہیں اس لیے ہمارے زیادہ سورس آف انفارمیشن وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگلش میں کتابیں لکھی ہیں ورنہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کے واقعات غزوات کے بھی موجود ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے بھی موجود ہیں جو انہوں نے سلیبی جنگوں میں انجام دیے حضرت خالد بن ولید کی جو سپا سالارانہ صلاحیتیں ہیں اور انہوں نے کس طرح جنگیں لڑی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ انہوں نے شام یا سیریا کو کیسے فتح کیا یہ اکاؤنٹس بھی اسلامی کتابوں میں موجود ہیں لیکن چونکہ ان کے رائٹرز عربس یا ایشینس ہیں اس لیے ویسٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ملی اور آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ویسٹرن میڈیا ہاوی ہے اس لیے ہم بھی سورس آف کنفلکٹ رپورٹنگ کی تاریخ جب ڈھونڈتے ہیں تو ہم ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں ورنہ تاریخ اسلام میں اور ہمارے ریجن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جنگوں کے اکاؤنٹ لکھے لیکن انٹرنیٹ پہ یا تحقیقی کتابوں میں ان کا ذکر کم ملتا ہے یہ آپ لوگ جو کنفلکٹ رپورٹنگ کے طالب علم ہیں اور مستقبل میں جنہوں نے فیلڈ میں جا کر کام سر انجام دینا ہے یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی دنیا کو بتائیں کہ ویسٹ نے ہی سب کچھ نہیں کیا اس سے پہلے بھی عالم اسلام میں ایسے اسکالرس ایسے مصنفین موجود تھے جنہوں نے بہت سے تنازعات کی رپورٹنگ کی اور بہت زیادہ اچھے انداز میں ہمیں میسیجز کمیونیکیٹ کیے کنفلکٹ رپورٹنگ کے حوالے سے میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن آپ آج کے حوالے سے اتنی چیزیں ہی یاد رکھیں کہ ہم نے کنفلکٹ رپورٹنگ کی تعریف پڑی ہے ہم نے کنفلکٹ رپورٹنگ کی کچھ اقسام پر ڈسکشن کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ہم کنفلکٹ رپورٹنگ کے پس منظر اور اس کی قسموں کو سمجھ سکیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو کنفلکٹ رپورٹنگ کے اور پہلوؤں پر بات کروں گا اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے اللہ آپ کا حامی ناصر ہو